امام بخاری جو ثابت کرتے ہو یہ ہے کہ ایو, ایو الاسلام افضل جب ایو کسی کسی چیز کے طرف یعنی کسی شے کے طرف جب ایو مضاف ہوتی ہے تو ایسی شے کی طرف مضاف ہوتی ہے کہ وہ زو اجزاء ہو اور زو افراد ہو تو امام بخاری اس ایو کی اضافہ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام زو اجزاء ہے اور جس سے وہ مرکب ہے تصدیق ہیں اور کیا اقرار ہے اور اعمال ہیں تو ائ الاسلام افضل سے اس طرف اشارہ کیا کہ ایو جب مضاف ہوتی ہے تو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ائ الاسلام افضل اور مراد اس اسلام سے کائن اسلام مراد نہیں ہے بلکہ مراد اسلام سے کیا ہے وہ جزی اسلام مراد ہے جو خصلت اسلام ہے اور خصلت سے تعبیر اسلام سے کرنا مبالا تن ہے عذرائے اتحاد یہ تو باب کی بات ہو گئی ہے. اب امام بخاری فرما دیں کہ مجھے حدیث میرے شیخ سعید نے بیان کی ہے جو کہ سعید ابن یحییٰ ابن قطان ہے اور یہ سعید ابن یاہی القطان جو ہے وہ مشہور عالم ہے جو کہ جرہ و تاجر کے بزرگ ہیں اچھا سعید ابنیہ ابن سعید الموی الشیو یہ قریشی بھی اسی سید سانی کی صفت ہے تو معنی یہ ہے کہ سعید ابن یاہیا خاندان اموی ہیں القریشی قرش کی طرف منصوب ہے یہ کہتے ہیں کہ حد سنا ابھی مجھے میرے شیخ استاد بھی ہیں شیخ بھی ہیں اس نے نقل کیا ہے ابھی یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بردہ جو کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور اس ابھی بردا کا نام ہے برید اس پہلے ابو بردا کا نام ہے برید تو یہ برید کہتے ہیں برید ابن عبداللہ اور یہ عبداللہ جو ہیں یہ ابھی بردہ کے بیٹے ہیں اور ابھی بردہ کا نام عامر ہے ابھی بردا اپنی باپ سے یعنی ابھی ابھی بردہ ابھی بردا سے نقل کرتے ہیں ابھی بردا اپنے والد ابھی موسیٰ سے نقل کرتے ہیں اب سمجھ گئے ہیں تو پہلے ابو بردا جو ہے یہ علیحدہ ہے دوسرا ابھی بردا علیحدہ ہے پہلے ابھی بردا کا نام برید ہے دوسرے ابھی بردا کا نام عامر ہے ٹھیک ہے یہ اپنے شیخ سے نقل کرتے جو ابی مسا اشری ہے اور ابھی مسا کا نام لکھ دیا ہے عبداللہ ابن قیس سے کبھی کبھی کتابوں میں آتا ہے اور افاق کے امتحان میں آتا ہے کہ بئی نو اسم اب مصل اشری اس لیے کہ ابھی چھوٹی کتابوں میں تو عام کتاب میں ابو مصل اشری ذکر ہوتا ہے نام سے نہیں پکارتے اس کو اس کا نام ہے کیا ہے عبداللہ ابن قیس ہے قال یہ کہتا ہے کہ قالو یا رسول اللہ صحابہ کرام نے پوچھے اللہ کے نبی ائل اسلام افضلوں کون سا اسلام بہتر ہے قال نبی پاک نے فرمائے منسلم المسلمس من ترجمہ تو اس کا ہو گیا ہے اب امام میں بخاری کی اور تین باتیں ہیں نا جب ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کو انتہا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو منسلیم المسلمون پہلی بھی حدیث گزر گئی ہے یہاں بھی حدیث گزر گئی ہے وہاں من سلیم المسلمون اس لیے لایا کہ وہاں اس اس سلمہ کو شوبہ تم المان قرار دیتے ہوئے لایا کہ نبی علیہ السلام نے اس خصلت کو ایمان کے ایک شعبہ قرار دیا ہے اب یہاں اس حدیث کو اس لیے لاتے ہیں کہ یہ شعبۂ ایمان جو ہے یہ افضل الاسلام اسلام ہے یہ کیا ہے یہ افضل ہے تو حدیث کی یعنی تکرار اس نسبت سے ہے دوسری بات یہاں یہ ہے کہ مشہور ائ الاسلامی افضل عی الاسلامی افضل سے یہ سوال کرتے ہیں حسلت کے بارے میں اور جواب مسلم سے آتا ہے تو زی خصلت سے آتا ہے ائ الاسلام افضل کون سی خصلت اسلام اچھا افضل ہے تو جواب میں آتے من مسلم ہونا تو یہ من تو خصلت اسلام نہیں ہے یہ من تو ذی خصلت مراد ہے یعنی وہ ایک شخص مراد ہے ایک انسان اس سے مراد ہے خصلت تو مراد نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس استفسار خصلت سے ہوتی ہے اور جواب اس کا ذی خصلت سے ہوتا ہے تو جواب اپنے سوال تو موافق نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیادت فی جواب یہ بلاغت کے اعتبار سے ہے اور یہ ابلغ ہے زیادت فی جواب اب ہے اس لیے کہ نبی نے زی خصلت سے جواب اس لیے دیا ہے اگر ای الاسلام افضل کے جواب سے خصلت کا جواب ہوتا تو فقط فضیلت ایک خصلت معلوم ہوتی تو خصلت کے جواب میں زی خصلت کا ذکر کیا اس لیے کہ خصلت کی فضیلت ماں صاحب حسلت کی ذکر ہوئی کہ یہ خصلت بھی افضل ہے یہ خصلت جس میں ہو وہ بھی افضل ہے وہ ہے کہ سلامتی افضل ہے لیکن ذو سلامت بھی افضل ہے اگر عی الاسلام سے سلامت کا جواب ہوتا تو صرف ایک حسلت کی فضیلت معلوم ہوتی میں بھی نے من سے جواب دیا زی خصلت سے اس لیے کہ سلامت اور ضی سلامت دونوں کی فضیلت مقصود ہے بات سمجھ گئے نا یعنی سلامت تو اپنی جگہ خود ما افضل ہے لیکن یہاں تو مقصود بیان کرنا اس شخصیت کا ہے جو زی سلامت ہو جو سمجھ میں آ گیا ہے جواب من سے اس لیے دیا ہے کہ جواب میں مقصود فضیلت خصلت اور زی خصلت دونوں ہے اگر خصلت کا جواب خصلت سے ہوتا تو پھر صرف ایک خسلت کی فضیلت معلوم ہوتی تو نبی نے من سے جواب دے دیا اشارہ ہے کہ یہ خصلت ماں ذیل خصلت افضل ہے یعنی خصلت افضل ہے اس شرط پر کہ کسی میں آ جائے تو مقصود فضیلت خصلت ماں فضیلت ذل خصلت ہے اور یہ کمال فی ال جواب ہے جیسے جو جو قرآن میں آتے مان فخ مجھے فن والدین وہاں بھی یہی سوال ہے کہ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کتنا خرچ کریں جواب میں آتا ہے کہ والدین کو دے دو تو جواب تو موافق سوال نہیں ہے تو زیادتی جو زیادت فل جواب من عادت الف صحای بولا گا جیسے تم نے ترمیزی میں حدیث پڑی ہو، من مائل حدیث پڑی نا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہلو میں تھا تو ولحل کی ایجاد زیادہ ہے کیوں یا تو منشا کہ اس میں میں تھے پڑے تھے اس لیے فرمایا کہ والحل جس نسبت سے تم نے تمہارے سوال کھٹکتا ہے تو یہ مردار نہیں ہے کہ تم پانی کے لیے و سکتے کی, کی پوچھتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نفسی تہارت توما کا جواب یہ ایک جواب تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہلو میں ایک دوسرا ہے کہ دریا کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ تہار تلما دریا کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو چیز ہے وہ بھی پاک زیادت فر جواب میں نہ عادت ہے تو یہاں بھی زیادت فر جواب میں نہ عادت الفصحا کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرما من منسلیم المسلم مل نسان ہی وہ ید ہی ٹھیک ہے نا آگے جاؤ باب ا تام تعام من اسلام دوسر نسخ ا من تام تو اچھی بات جو دل کو لگتی ہے وہ سابقستانی کی ہے مول رحم اللہ کی ہے کہ متعدد ابوات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ جو الاسلام والا والاقس میں جو وق اسلام کا انحصار پانچوں میں ہے, ہے کہ نہ یہ اجزا ضروریات ہیں لیکن اسلام ان پانچوں میں منحصر نہیں ہے اس کے علاوہ باقی خصال بھی ہیں. کیسی اتام تمام من ال اسلام بن اسلام علیہ من تاملاسلام اتام تام یعنی کسی کو کھانا کھلانا من السلامی یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے یا من المان یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے گویا کہ اتام التم ایک عمل صالح ہے اور عمل صالح جو ہے یہ جز ایمان ہے وہ کہتے ہیں داخلی ہے ہم کہتے ہیں خارجی ہے ٹھیک ہے نا اور اتام تام مل ایمان کے دیئے یا من اسلام کے دیا اشارہ ہوا کہ اتام عمل ہے جو جز اسلام ہے جو چیزو زو اجزا ہو وہ مرکب ہوتی ہے اور مرکب یزید ہم کو سے تو اس لیے فرما اتام التام من اباپ اب کو اتام و تمام فرمایا ہے اتام کسی کو کھانا کھلانا ہے عقل نہیں فرمایا عقل دینا نہیں فرمایا اس لیے کہ اتام عام ہے آپ کسی کو کھلائیں یا کسی کو پلائیں یہ اتام ضروری ہے آپ اپنے رشتہ دار کو کھلائیں یا اپنے اذیاف کو کھلائیں یا فقرا اور مساکین کو کھلائیں لیکن نیت آپ کا ہو کیا رضائے بارت آنا تو من الاملاسلام کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے دوسری نسبت اس بات کی عید الاسلام افضل سے اور الماب المسلم و سلیم سے ہے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہیں توجہ ہے حقوق العباد دو قسم ہیں ایک یہ ہے کہ جس میں کیا ہے دفع مذرت ہے دفع مزرت ہے ایک وہ ہے جس میں جلب منفات ہے تو من سلم المسلمون اس عنوان سے ہے کہ جس میں دفع ضرر ہے اور اتام التام اس عنوان سے جس میں جلب منفات ہے اب باب من سلم کو اتام التام پہ مقدم کیا ہے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دف مزرت جو ہے منفات کے دینی سے جلب منفات سے کیا ہے وہ قدم ہے پہلے تو کسی کو زہر سے بچاؤ یہ نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلاؤ اور ایک تھپڑ بھی لگاؤ راو مرز دراز لو روٹی کھاؤ نہیں پہلے سالما پہلے کیا ہے زہر سے بچاؤ اس کے بعد فائدہ پہنچاؤ تو دفاع مزرت دفاع زرد او من جلبل تیسرے من سلم کو مقدم کر کے اس کے بعد احتام تام بیان کیا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ حقوق اللہ کے بعد پہلے منسلم سلم المسلمون من نسانی و یہ تو سلامت الید ذکر ہوا اب یہاں پہ خیر الید ذکر ہوتا ہے صرف سلامت مقصود نہیں ہے خیر بھی پہنچاؤ سلامت مقصود نہیں خیر بھی اب یہ مودی صاحب ہیں ہمارے محمود الحسن صاحب تم ہو نا اب محمود الحسن صاحب ہیں یہ کسی کو نقصان نہیں دیتا کسی کو ضرور نہیں پہنچاتا یہ کمال نہیں ہے کسی کو ضرور نہ پہنچاؤ بے شک کمال کا ایک حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیر بھی تو پہنچاؤ نا تو من سلمت سے یہ وام تھا کہ بھائی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ بس کیا مانا فیدا پہنچاؤ کہ نہیں اب فرما تام تام الاسلام ہے ٹھیک ہو گیا یعنی اتام یعنی فیدہ پہنچا میں بھی اسلام کا ایسا حصہ ہے جیسے سلامتی اسلام کا ایک حصہ ہے تام اتام الاسلام اچھا جی عامربن خالد جو شیخ امام بخاری یہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بہان کی لیس نے وہ یزید مسئلہ خیر ائسلام خیر تو ہم نے پہلے کہہ دیا ہے آئر جب اضافہ تو کسی شے کی طرف تو اس سے مراد کیا ہوتے ہیں وہ اجزا تو ائز الاسلام خیر یا ائیو خسان الاسلام خیر یا ایو خسلت الاسلام خیر اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو متعم اب یا تو متعم ہے یہ جواب مناسب ائ الاسلام کے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ایک جواب یہ, یہ جواب ائ الاسلام کے ساتھ مناسب نہیں ہے فرما ائلاسلام خیر فرمایا تو تے تم اتم چاہے تو یہ تھا کہ اتام اتم تو اس کے کئی جواب ہیں اے یہ جواب ہے کہ بھائی یہ تو تم مزدور ہے اور اس سے معنی اتام ہے مانا مزدری ہے تو تم سے معنی کیا ہے اگر جی فعل ہے مانا مزدری ہے تو تیم یعنی اتام کا تو آما اتام کا جیسے آما جیسے خیرون ایسما کا خیرون تو الاسلام یعنی عی اسلامی خیر کالا کیا اتآمک کھلانا ہے تیرا کسی کو کھانا یا یہاں تم منسوب ہے ناصب حرف ان مقدر ہے ان تحمت تو کہ کہ کھلائے کسی کو کھانا کھانا کھلانا اچھا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو مسئلہ حل ہو گیا ہے کھانا کھلاؤ اب کھانا کھلاؤ یہ عام ہے کس طریقے سے مانیے کہ کسی غریب کو روٹی دے دو یہ بھی کام میں آتا ہے ٹھیک ہے تم نہیں دے سکتے کسی کو کہہ دو غریب سے مدد کرو یہ بھی اس میں آ گیا ہے بھائی کھانا تو دے دیا بےچارے کے ہاتھ کام نہیں کرتے اس کو کھانا کھلاؤ نکما بناؤ اس کے منہ میں ڈالو سب اس میں داخل ہو گئے مت تو آم دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکر اس سلام اور تو سلام پڑھ علامن عارف تو ملم تعارف اس پر جس کو تو جانتا ہے اور جس کو تو نہیں جانتا ہے بات سمجھ گئے ہیں اچھا تکر اس سلام پڑو سلام پڑھو سلام پڑھو ایسے معلوم ہوا کہ سنت پڑھنا ہے سنت کیا ہے پڑھنا ہے یوں نہیں کرنا yes. ایسا جو, ہاں اگر جو ہے مسلم والے جس پہ تم سلام پڑھتے ہو وہ دور ہے السلام علیکم ہاں وہ سنتا نہیں آپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے تو یہ جائز ہے لیکن نفس یہ یہودوں کا سلام ہے جو سے آج کل میں پڑھا ہے تو یہ بھی سلام نہیں ہے ان ٹکڑے تو پڑے گا السلام علیکم پڑھے گا اب یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا علام آرفت جس کو تو پہچانتا ہے جس کو تو پہچانو ٹھیک ہے سلام ہے لیکن کمال اس میں نہیں ہے اس لیے اگر تو جس کو جانتا ہے اس کو تو سلام کرتا ہے تجھے ڈر ہے اگر میں اس کو سلام نہ کروں تو ناراض ہوگا میں کمال مانیے کہ سلام کا عام ہو جو تو جانے تب بھی سلام پڑھو لم تعریف نہ پہچانے تب بھی سلام پڑھو جس طرح جسم افسوس سلام اس کو رائج کرو تو رواجی یہ ہے کہ جانو یا نہ جانو علامات اسلام سے مومن کی پہچان ہے السلام علیکم تو کمال اس میں جانو یا نہ پہچانو یا نہ پہچانو افس السلام اس کو عام کرو یہ قوال اسلام ہے اب دیکھو اس میں کوئی یہ جو ہم نے ابھی تک جو پڑھے ہیں ان روایت میں ایک مسئلہ ہے ائ اسلامی افضل کے جواب میں آیا من سلم المسلمون ٹھیک ہے نا ائ الاسلام خیرون کے جواب میں آیا تو تے متعام اب یہ ایک مشہور باس احادیث میں چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام سے پوچھ ہوتی ہے ائ الاسلام کی نبی فرماتی من سلما یا پوچھے ائ الاسلام خیر نبی فرماتے جواب میں تو تم اتم ہوتے ابھی ہم نے جو پڑھا وہ ادھر ہے یہ ایک سوال ہے کہ ائ الاسلامی افضل یاسلام یا خیر تو کبھی جواب میں نبی پاک میں من سلیما اور کبھی جواب دیتے ہیں تو تو سے اور کبھی جواب دیتے ہیں عی الاسلام خیر تو فرماتے ہیں کیا السلام کبھی جواب آتا ہے سوال آتے عی الاسلام خیر فرماتے ہیں اسلاۃ الوق کبھی سوال پڑتا ہے عی الاسلام خیر بر الوالد دین کبھی جواب سوالات ایسلام خیر تو الجیاد فی سے مل رہا علیمان الجیادی سے مل اب اس میں اسکان ہے کہ عی الاسلامی افضل تو اس میں تفضیل ہے جب اس میں تفضیل ہوا تو مفضل جو ہے یہ مقدم ہونا چاہیے نا مفضل علیہ پر یہ ایک ایسا امر ہونا چاہیے جو دوسروں پہ سب پہ مقدم ہو اب الاسلامی خیر فرمائے من سلم تو وہاں تقدیم من سلم ہو گئی ہے ائی الاسلامی خیر تقدیم کس کا ہو گیا ہے تو تیم کا اہتمام افضل ہے اب پتہ نہیں لگتا ہے کہ سال کہتا ہے کہ کون سا اسلام بہتر ہے نبی فرماتے سلیما کون سا اسلام بہتر ہے اہتمام کھانا کھلاؤ کون سا اسلام بہتر ہے اسلام لے وقت کون سی خصلت بہتر ہے جہاد بہتر ہے کوئی نچی خصلت بہتر ہے ایمان بہتر ہے سوال ایک جوابات مختلف ہیں تو وجہ اختلاف کیا ہے ڈاکٹر صاحب پوچھ سوال ایک ہے کہ ائ اسلامی افضل یا خیر کبھی اس کا جواب اطام سے آتا ہے کبھی اس کا جواب سلیمت سے آتا ہے کبھی اس کا جواب برالوالدین سے آتا ہے کبھی اس کا جواب اسلاط الوقتحاد سے آتا ہے کبھی اس کا جواب علیمان اور جہاد سے آتا ہے تو جوابات تو مختلف ہو گئے وجہ اختلافی جواب کیا ہے تو محدسین حضرات نے اس کے کئی جواب دیے ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ افضل جو ہے اس میں تفضیل بے اعتبار جلس نہیں ہے یہ افضل اس میں تفضیل بے اعتبار انواع ہے کیا ہے انواع ہے جب یہ اعتبار انواع ہوا تو اے توجہ کرو افضل الامال افضل اعمال باعتبار حقوق اللہ المان فیصل سم... المان الب اللہ تفضل الامل بے اعتباری مجاہدہ الجہاد فیصب اللہ افضل العمل باعتبار اعتباری عیسال الخیر اتام تام و افشاء السلام اعتام الطعام افضل العمال باعتبار بار تشہیر المسلم السلام. افضل الاعمال بعتباری کیا ہے دف من الخیر سلم المسلمون من مل افضل الاعمال بعتبار دوام فل العبادات اسلاۃ الوقت ای الاعمال خیر بعتبار احسان بر الوالدین تو یہ اسم میں ہے اور اس میں تفضیل بے اعتبار انواع ہے نہ بے اعتبار جنس اب سمجھ گئے نا شکار ختم ہوا یہ افضلیت بے اعتبار انواع ہے عیسال خیر میں اطام ہے دفعۂ مذرت میں سلم المسلم ہے محبتیں بڑھانے میں انتقر سلام ہے پابندی حقوق اللہ کی ادائیگی میں اسلاط الوقتحا ہے حقوق العباد کی پابندی میں بیر الوالدین ہے ٹھیک ہے نا تصدیق کے اعتبار سے ایمان ہے اور مجاہدے کی اعتبار سے الجادف اللہ ہے ہے ختم ہو دوسرا جواب محدسین لکھتے ہیں کہ اختلاف جواب بے اعتبار حیثیت اور بے اعتبار احوال و بے اعتبار حالات السائلین ہے احوال کا معنی یہ ہے بھائی سائل نے پوچھا آئی الاسلامی خیر غربت زیادہ ہے غربت کیا ہے فرمان توتے وم تہوار کیا ہے حالات ہے اب اس حالت میں غریب کو کھانا کھلانا چاہیے مت تو آم یہ سرا زلزلہ تھا زلزل مزن گر گر گئی ہیں گھر گر, گر گئے ہیں لوگ لوگوں کی غلے خراب ہو گئے آئی الاسلامی خیر مدد کرو بھائی تاہم تام ٹھیک ہے نا خیمہ پہنچاؤ یہ سب سے بڑا عمل ہے افسر عمال ہے. کھانا کھلاؤ کسی کو امن تک پہنچاؤ بارش ہو رہی ہے کسی کو گھر آپ کے پاس گھر خالی ہے تو اسے ادھر لے جاؤ دکان خالی ہے تو ادھر لے جاؤ تو یہ اختلافی جواب بیت بھائی اختلافی حالات سمجھ گئے نا حالات یا اختلاف جواب میں اعتبار احوال السائلین ہے احوال سائلین ہیں مارا سائل آیا اور اس نے پوچھا عیلا اسلام افضل اس میں سب اعمال ہیں ذوق جہاد میں فرما جہاد فی سے بلّا دوسرا سائل آتا ہے ایل افضل اس میں سب چیزیں موجود ہیں لیکن والدین کے حقوق کے پاسداری نہیں ہے فرمائے برالوین دوسرا ہے کہ بھائی آئ اس میں تمام ایمانیات علاء تن ہیں لیکن بخیل صاحب ہے وہ فرمائے کے توتے متعما دوسرے سال ہے اس میں سب خصال موجود ہیں لیکن اس کی زبان کی عادت سلام پڑھنا نہیں ہے اکثر بھول جاتا ہے یا اس کے ذہن میں سلام یعنی اہمیت سلام نہیں ہے تو فرمایا ٹھیک <تصفح> ہے بھائی تو اختلاف جواب یا با اختلاف حیثیت یا بے اختلاف احوال یا بے اعتبار حالات السائلین اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ حکیم الامت تھے اور جب حکیم الامت تھے تو ہر مرض کی علاج کی ہے مریض کے موافق دوا دی ہے مرض کے موافق جس نسبت سے مریض حاضر ہوا ہے وہ اس نسبت نسبت سے دوائی دی ہے اب سمجھ گئے مسئلہ لینا آگے جاؤ باب من المانب الخی ما یوحب النفسی تو مقصد یہاں پہ ترغیب ہے ان حصال کے حاصل کرنے میں اور فرمائے کہ من منل ایمانب الخی ہی ایمان کے یہ بھی ایک حصہ ہے کہ تو پسند کرے اپنے بھائی کو ما یوہب ہی وہ چیز جو کہ تو اپنے ذات کو پسند کرتا ہے تو یہ بھی عیشال الخیر عل الغیر کے نوع سے ہے جیسے ت... متم عیش الخر الاغیر ہے تو ماں یوحب النفسی ان توحب الخی انہب الخی تو پسند کرے ایک ادمی اپنے بھائی کو وہ جو یہ پسند کرتے اپنے ذات کو تو اس میں بھی عیشالخیر ہے اور عیش خیر امالی مرغوبہ سے ہے جی عماری مرغوبہ سے ہے امام بخاری نے اس باب کو اس عنوان سے اس لیے قائم کیا کہ من کے دل میں اس عمل کی طرف ترغیب پیدا ہو جائے ٹھیک ہے نا اب اس کو حب القیم النسی کیوں فرمایا اس میں بہت سے فائدے ہیں کہ ایک انسان کا مزاج یہاں تک آ جائے کہ غیر کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو یہ اداوت کی اختتام اداوت کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین کفسول ہے مثلا حسین احمد صاحب ہیں یہ اپنے لیے وہ چیز اپنے اس کو جو چیز پسند ہے محمود الحسن کو بھی وہی پسند کرتا ہے تو ان کے درمیان عداوت کبھی بھی نہیں آئے گی یہ اپنے لیے گرم کھانا تو عام پسند کرتا ہے تو اس کو بھی گرم چیز دیتا ہے تو یہ کمال ہے نا ادا ختم ہو گئی یہ اپنی غیبت نہیں پسند کرتا تو محمود کے لیے بھی غیبت نہیں پسند کرتا غیبت اپنی غیبت نہیں سنتا تو غیر کی نہیں کرتا یہ محبت کی علامت ہے یہ اپنے عیوب کا ظہور غیر کی زبان سے نہیں پسند کرتا تو یہ غیر کی کہ نہیں ظاہر کرتا یہ کمال ایمان ہے ناشنا باد بخاری اس کے اندر تم گرونا تو بہت عجیب لگتا ہے ابھی میں تو اپنی اب تیری قیمت کرتا ہوں نا خوش ہوتا ہوں لیکن اگر میری قیمت تم کرو تو مجھے پریشانی ہے تو یہ تو ایمان نہیں ہوا اگر تو غیر کے عیب کا ظہور ناپسند کرتا ہے اگر تو اپنے ایب کا ظہور ناپسند کرتا ہے تو تیرا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ تیر کے کو بھی ناپسند کرو تیری غیبت پہ تو ناراض ہوتا ہے اس کی غیبت پہ بھی تو ناراض ہو تو یہ عداوت ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے دوسرے کہ نفسی یہ عقی ما حب الفسی یہ ایک باب ہے جو کہ زوال تک کا علاج ہے کیوں تکبر اس لیے تکبر کیسے کہتے ہیں کہ تُو اپنے آپ کو غیر سے بلند سمجھے اور غیر کو تو اپنی نظروں میں حقیق جانے یہ تکبر ہے اس لیے کہ آپ نے پڑھا حدیث کہ چلے اچھا لباس پہنا تکبر نہیں ہے اپنے آپ کو صاف رکھنا تکبر نہیں ہے تکبر یہ کہ اپنے آپ کو غیر سے اونچا جان کر دوسرے کی تحقیق کرو اب جب یو ہیب ماہب النفسی تو اس بھائی کو وہ چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ تجھ میں تکبر نہیں ہے اس لیے کہ تو اس کو اپنے ساتھ مساوی کرنا چاہتا ہے یا مساوی جانتا ہے یا مساوی مانتا ہے تو تکبر کا علاج ہوگا تکبر ختم ہو گیا خیر کا مادہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں توازو کی طرف بھی اشارہ ہے تو جب مسلمان ہو تو مسلمان میں توازو ہونی چاہیے مسلمان ہو تو اس میں آدمی تکبر کا مادہ ہونا چاہیے مسلمان ہو تو اس میں ایسا خیر کا مادہ ہونا چاہیے مسلمان ہو تو اس, اس کو ویوب آخر کا سننا یعنی نہ سننا چاہیے مسلمان یعنی جس طرح تو اپنے عیوب کے تجسس پہ ناراض ہوتا ہے تو غیر کی عیوب کی بھی تجسس نہ کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے ورنہ پڑھتے تو ہیں پڑھاتی بھی ہیں لیکن عمل کا باب آتا ہے تو پھر نہ ہوتا ہے ابھی کسی کی عبت کرو تو ہم سب ہنسیں گے ہاں؟ کسی کی برائی کہو تو ہم سب خوش ہوں گے لیکن ماحبو ما نقسی اس حدیث کو امام بخاری دو سرحدوں سے ذکر کرتا ہے ایک مسدد سے جو کہ امام بخاری کا استاد ہے وہ مسدد یاہیا سے نقل کرتا ہے یا شعبہ سے نقل کرتا ہے شعبہ قطع سے قطع انس سے مالک سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گویا کہ مسدد کا استاذ اس حدیث میں یحیاء ہے یا کا کو استاذ کون ہے شعبہ ہے شعبہ کا استاد قطادہ ہے امام بخاری اس حدیث کو دوسرا سے یوں نقل کرتے ہیں ان حسین المعلم وہ ان حسین مستقل سنت کے طرف اشارہ ہے حسین سے نقل کرتا ہے پھر حسین قطادہ سے نقل کرتا ہے قطادہ انت سے نقل کرتا ہے تو گوئے کہ پہلے وقت میں قطادہ کا شاگر شوبہ ہے اور اس روات میں قطادہ کا شاگر کون ہے حسین المعلم ہے یہ حسین اور یہ شعبہ یہ دل میں کیا ہے ہیں؟ استاذ ہیں. ہو گیا نا تو دو سندی میں بخاری اس حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ <تصفح> ذکر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قال لا احدم حت تا يحب الحی ما يحب لنفسه مومن میں نہیں بن سکتا تم میں سے کوئی شخص یہاں تک یہ پسند کرے اپنے بھائی کو وہ چیز جو کہ پسند کرتے اپنے ذات کو تو کمالی ایمان کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ تو ہم کہیں گے کہ کمالی ایمان ہے لیکن عوام کے درمیان جو ہے نا یہ نقطہ نہیں ظاہر کرنا کون کے علاحی میں ناد مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی شخص یہاں تک کہ اپنے محبوب کو غیر کے لیے پسند کرے یو حب حتا حب القی ما حب غیر کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے ذات کے لیے کیا کرتا ہے پسند کرتا ہے اور یہ مصدت جو ہے نا یہ ابو داود کے حاشی میں ایک لفظ لکھا ہے یہ مسدد کا جو خاندان ہے بہت عجیب خاندان ہے. ابو داود کے بالکل پہلے صفحے میں جو حدیثات تیسری چوٹی حدیث پھر دیکھ لو ابو داود میں مسدد ہے یہ مسدد کا خاندان آپ کو یاد ہے ان کے عجیب نام ہے حاشم لکھا ہے مسدد ابن مسرحد مسرحد ابن مرعبل مرامل ابنی ارند ابنی سرندل ابنی گرم دل ابنی ماسک ابن مستور ایسی کوئی باز لوگ لکھا ہے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ آسما جب لکھے گی نا تو یہ جو ہے نا بچھو جانتے بچھو یہ پڑھو تو بچھو کا دم ہے بچھو کی کاٹنی کا دم ہے کسی کو بچھو بچھو دے نا بچھو کاٹے زخمی کرے اس کا دم یہ ہے کہ یہ نام پڑھو مصد ابن مسرحد ابن مراحب ابن ارن دل ابن سرندل ابن وغیرہ ابن ماسک ابن لیکن ہم تو بھائی قائل ہیں کہ اسماء اللہ اور آن ہو اسما الہیوں حجیث پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہے آسان ہے چلو دوسرے پاس باب آسان بابر صلی اللہ اب امام بخاری دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ محبت کرنا مرل ایمان یہ بھی جزوی ایمان ہے اب یہاں بھی یہ سوال ہے کہ بھائی حب رسول جب حب رسول جب جزوی ایمان ہے تو اس کو باقی ایمانیات پہ کیوں مؤخر کیا ہے حب رسول کو مقدم یعنی سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ باب امور, ایمان جتنی بھی ذکر ہیں ابھی تک ان سب کو ماننا یہ نبی پاک کو ماننا ہے ان سب پر عمل کرنا نبی کی اطاعت کرنا ہے اور ہر متی جو ہے ہر تابے داری کرنے والا یہ تو اپنی قائد کو قائد کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے تو اس لیے اس کی اطاعت کرتا ہے تو اباب ماضیہ میں بھی حب رسول کا ذکر تھا لیکن وہ ذمن تھا تو امام بخار نے حب رسول کو سراہتا ذکر کر دیا اور بات کیا ہے خب رسول من المان نبی کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایمان کا جز ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے فرمائے من المانب امول ایمان من ایمان فلاں منل ایمان من ایمان اور یہاں پہ ایسا نہیں فرمایا کہ منل ایمان حب ال رسول یہاں پہ حب رسول کو ایمان پہ مقدم کیا اس میں کیا نقطہ ہے سمجھتے نا پہلے فرمائے منل ایمان حبانا ایمان سے ائب ہے ایمان سے فلاں ہے یہاں فرمائے کہ حب ال من المان نبی کی محبت کو ایمان پہ مقدم کیا اس میں کیا نقطہ ہے تو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس باب سے یہ مقصود ہے کہ نبی کے نبی کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا ایسا حصہ ہے جیسے باقی ایمانیات یہ ایمان کے حصے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خب رسول کو یعنی رسول کی صفت کو ایمان پہ مقدم کیا ہے اس لیے یہ تقدیم اسم الرسول رسول ایمان پر تلزم ہے کہ مؤمن نبی کے ذکر پر خوش ہوتا ہے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے تو اس لیے فرمایا کہ حب الرسول من المان حب الرسول من المان تو نبی سے نبی کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے نبی کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ادھر حب الرسل کیوں لایا پہلی باتیں حقوق العباد اور حقوق اللہ تھینا ٹھیک ہے نا امول اسلام ایسلام پہلے اسلام کی ایمان کی حساب ذکر کیے افرمہ حب الرسول رسول امن اشارہ ہے کہ ان حصال پر توحفی عمل تب ہوگا جب آپ کے دلمی حب رسول ہو تو حب رسول کو مقدم لاؤ اس لیے کہ اس حب رسول کی برکت سے یا اس حب رسول کے مناسب سے تم میں استعداد اعمال قوت اعمال پیدا ہو جائے تو اس لیے فرمائے حب رسول من المان اب یہ حب رسول من المان فرمائے تو کون سی محبت ہے بعد میں حدیث میں بات آئے گی تو اس سے بعض علماء فرماتے کیسے حب عقلی ہے حب عقلی سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی اختیار میں ہو بعض علماء کہتے ہیں کہ حب طبعی ہے ہم خلا سے بیان کرتے ہیں کہ ابتدا ہو حب عقلی سے اور انتہا ہو حب طبی پر یا اگر حب طبیعی ہو تو محاذ اس کا حب عقلی ہو نفس یہ نہ ہو کہ محبت محبت محبت ہے بلکہ محبت عقلی ہو محبت عقلی بنیاد ہو محبت عقلی سے اور یہ محبت عقلی کا انتہا ہو محبت پھر تبھی بن جائے یہ نہ ہو کہ کالی کملی والے تجھ پہ کو سلام ٹھیک ہے نا اور پھر اس کالی کملی والی کی اطاط کسی چیز میں بھی نہ ہو تو, یہ تو محبت نہیں ہے نا تو یہ محبت ہے کہ جالی کو چوم لین دے ابھی کہتے ہیں نا جالی کو بھئی یہ محبت نہیں ہے صاحب جالی کی اطاعت کرو ہاں جالیہ چننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ صاحب جالی کو کی اطاعت نہ کرو تو ہوب رسول بنقیما حدیث ابی ابھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ وسلم قال وہ لذی نف سیبی مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ میرا روح اس کی اختیار میں ہے تو پنجاب کا جو مشہور مسئلہ چلتا ہے وہ حل ہو گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں وہ لذینف سی بدی اس ذات کی قسم کہ میری روح اس کی اختیار میں ہے تو مختار کل کون ہوا ایک اللہ ہے اور اب کئی عقلوں کو وہ اختار میں بھی صلاح خود فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت پہ میری جان ہے اللہ اللہ اللہ لا جو مینو آد حکم میں نہیں بن سکتا تم میں سے کوئی حتا کناہ بھائی لے والدی جہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں اس کو من والدی اس کی والد سے والدی اور اس کے اولاد سے دوسرے حدیث پہ آپ نے پڑھی حد سناقوب ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ مجھے استاد ابن اولیا نے یعنی ذکر کیا وہ کہتے ہیں مجھے عبدالعزیز ابن سہیب نے ذکر کیا آن عنا سنانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سند ہو گئی ہے اور اس سند میں امام بخاری کو استاد یعقوب ابن ابراہیم ہے اب تحویل سنعت کی طرف اشارہ ہے اور امام بخاری اس حدیث کو اپنے دوسرے استاذ کے نسبہ سے بیان کرتے ہیں حدثنا ثنا اعتبن و ایاس کہ میرے دوسرے استاد آدم ابن ایاس ہیں وہ سر جس کو شوبہ سے نقل کرتے ہیں شوبہ حضرت قطاط سے نقل کرتے ہیں یہ جسے دونوں استاذ کا سلسلہ حضرت انس تک پہنچ جاتا ہے اب سمجھ گیا نا قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا من لارکون اب یہ دونوں روایت میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ پہلی روایت میں آتے میں والدی و والد اور ولد کا ذکر ہوا یہاں پہ والد اور ولد کا ذکر کے بعد ورنہ سے اجمین کا ذکر ہوا اب اس میں یہ بات ہے کہ ہٹا کونا احبائی اس میں سوال ہے کہ بھائی احبائی لے کہ میں اس کے محبوب ہو جاؤں یہاں تو محبت ہے اور یہ محبت تو ایک امرت طبی ہے اور امر طبی پہ مکلف کرنا یہ تکلیف مالا یو العبد ہے اور قرآن میں آتے وہ صاح تو امر تبھی جو ہے یہ تو انسان کی بس سے باہر بات ہے تو اس پہ تکلیف شریک کیسے لاگو ہو گئی یعنی بات آ ہے اس کا جواب یہ کہ ہر تارکن احب میں یہ محبت محبت عقلی ہے اور محبت عقلی اس کو کہتے ہیں جو کہ انسان کے بس کے اندر ہو اور اس سے مراد کیا ہے امور شرعیہ ہیں جب ایک طرف نبی کا فرمان ہو دوسری طرف چاہتی والد ہو یا چاہتی ولد ہو یا چاہتی ونس ہو تمام چاہات کو چھوڑ کر نبی کی چاہت پر یہ ایمان کی, مح... ایمان کی کیا ہے علامت ہے جیسے قرآن میں تم نے پڑھا ہے نا ان کا نا آبا و بناؤ انکانا ابنا اباؤ کم ابنا کم ازواج حکم و شیرت حکم و مرف تمہا و تجارتہ مساکر ترزون احب و رسولی اب یہ احبا کون سا احبیت محبت عقلی ہے کون سی محبت عقلی کہ ایک طرف پسند نبی کی ہے اور ایک طرف پسند آپ کے والد کی ہے ایک طرف پسند آپ نبی کی ہے ایک طرف پسند آپ کی بیٹی کی ہے ان کے مقابلے میں بیٹی کی پسند کے مقابلے نبی کی پسند کو پسند کرنا یہ ایمان کی علامت ہے باپ کی پسند کے مقابلے میں مقدم کرنا یہ ایمان کی علامت ہے ماں کانکمن ولا مکمینت اللہ رسول امر اح العم الخی رل امر مین امر ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ و رسول کے امر کے مقابلے میں کسی امر کو نہ اختیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے تو یہاں سے محبت عقلی ہے ٹھیک ہے نا جو کہ تکلیف کے دائرے میں ہے ہر محبت طبی ہے وہ تکلیف کے دائرے میں نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ محبت عقلی کیا ممتا کیا ہوگا تبھی ہو جائے گا کہ آپ کا مزاج ایسا بن جائے گا جیسے ہرتی ابن عمر نے ہرتی ابن عمر نے کہا کہ ناتم نہ ساجد اللہ کی ان لوموں کو مسجدوں سے نہ منع کرو تبدیل ابن عمر کی بیٹے نے کہا کہ وہ اللہ انمنا ہننا ہمات ابن عمر ہتا ماتا انہوں نے کہا کہ نبی پائے نے فرمائے مصرات کو مسوس نہ روکو بیٹے نے کام تو روک نہیں ہے بس بات ختم ہو گئی جب تک کہ وفا تک بات نہیں کی ہے اس کو کہتے اختیار قول رسول اپنے اس پر اقوال غیر پر باپ کے پسند کو بیٹے کے پسند کو اب یہاں پہ یہ دونوں حدیث میں یہ ہے کہ والد اور ولد کا ذکر کیا ہے والد کا بھی ذکر کیا ہے کا بھی ذکر کیا ہے عام اور خال باقی اور نفس ان کا ذکر نہیں کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ والد اور ولد کو ذکر کیا ہے یا تو یہ کہ اکمل رشتے ہیں جس طرح لکھا ہے یہ دونوں اکمل رشتے ہیں باپ کا رشتہ اکمل ہے بیٹے کا اکمل ہے دوسری بات یہ کہ دو ایسی محبتیں ہیں ایک میں محبتی احترام ہے اور ایک میں محبت شفقت ہے باپ کے ساتھ محبت احترام ہے اور بیٹے کے ساتھ محبت شفقت ہے تو مقصد حدیث یہ ہوا کہ محبت احترام اور محبت شفقت یہ دونوں معنی نہ ہو جائے اطاعت رسول سے کیوں اولاد المؤمنین من؟ فم نبی کی محبت سب سے مقدم ہے جس نے والد اور ولد کا ذکر کیا اس لئے کہ ایک طرح محبت احترام اور دوسرا محبت شفقت ہے اسی طرح ولد محبتی ہم اثر محبت اکران یہ بہت پسند ہوتی ہے تم نے مقامات پڑھا ہے نا وہ دعابت من تلاوت القران آن اسی لیکن قرآر جب انسان ہم آسر ہوتی ان کی آپس میں بہت محبت ہوتی ہے تو وہ انا سے میں اس کی طرف اشارہ ہوا کہ محبتی احترام محبتی شفقت اور محبتی اثر معاصرت یہ تینوں محبتیں نبی کی اطاعت میں حائل نہ ہو جائیں اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ والد کی محبت تو ذکر ہے ورد بھی ذکر ہوا والناس بھی ذکر ہوا لیکن نفس نہیں ذکر ہوا حالانکہ میں آتا ہے نبی اولا من انفسهم بل سمجھ گئے تو اس کا ایک جواب محشی نے دیا ہے کہ ایک حدیث میں من نفس،, من نفس بھی آتا ہے جیسے آتی عمر آئے اور میں بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یار سلّہ ان ہبو کا اللہ کے نبی میری تیرے ساتھ بہت محبت ہے علیہ وسلم فرمائے وہ نفس سے یا عمر تیری میرے ساتھ محبت جان جانسی بھی یاد ہے فرمائے کہ نہیں اس وقت ہاتھ عمر کی نگاہ محبت تبھی تب پرتی ہوں تو غیر اختیاری ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ لا یا مؤمنا ممنم ہاتھا حب لے من میں اس وقت لائے کون مؤمنا کوئی مؤمن نہیں بن سکتا حتہ یا خونہ حولے میں نفسی کہ میں اس کو اس کے نفسی زیادہ او ہر سے عمر سمجھ گیا کہ یہ محبت اختیاری مراد ہے عقلی مراد ہے بصورت تقابل مراد ہے تو ہر تمر نے کہا الآنا اور میں نفسی یا رسول اللہ ابھی تو مجھے میرے ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے نبی پاک نے فرمایا کہ الآنا صرف میں ٹھیک ہے دوسری میں آ گیا کیا ہے نصبی آ گیا ہے تو من والدی ہی, و ہی اور وہ ناس اجمائن اور دوسری میں نسبی آ گیا ہے ایک جواب قستلانی وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت ولد جو ہوتا ہے یہ مقدم ہوتا ہے محبت نصب جب محبت ولط قربان کر گئے تو محبت نسبت الا قربان کر بھی دیکھا ہے نا آپ نے کیا دیکھا کہتے دیکھا ہے ایک کا بیٹا ہے ابھی سردی ہو اس کو لگے اس کے پاس چادر کہتے بیٹے یہ اوڑھ لو اس کو بھی سردی تو لگتی ہے کہڑ لو سردی ہے بہت زیادہ ہے تو معلوم ہوا کہ اپنے آپ سے اس نے ورد کو مقدم کر دیا ہے تو بساؤقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت ورد جی اقدم دم انس ہوتا ہے تو جب محبت ولد اقدم ال نفس ہے یہ محبت ولد کو قربان کر دیا تو محبت نفس کیا چیز ہے اولاد نہ اخبار دنا ہمارے بیٹے ہماری بدن کی ٹکڑے تت... ہیں ہماری جگر ہیں تو جب جگر قربان ہے تو آتما بطری قربان ہے تو اس لیے نفس اس میں داخل ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے چلو جی باب حلاوت المان یہ باب ہے ایمان کی حلاوت میں اب حلاوت کس چیز کو کہتے ہیں تو محدثین حضرات اس حلاوت کے دو توجیحات ذکر کرتے ہیں ایک حسن حلاوت حسن نا یو حل نمین اصاویرا تو ان کو کنگن پہنا جائیں گے سونے اور چاندی کے اور ان کے بدن پر ہوں گی موتیاں تب تاخلی سے ہے اور وہ کہتے ہیں صفائی کو اور حسن کو جب عورت کے ہاتھ پہ کنگن ہوں تو وہ حسن کی علامت کہلایا جاتا ہے حسن کی علامت پہچانی جاتی ہے تو حلاوت ایمان یہ باب ہے حسن ایمان میں یعنی وہ امان جس سے ایمان حسین بنتا ہے تو اب حسن اعمال اعمال کی خوبصورتی تو معلوم ہوا کہ حسن ہر اس چیز کو چاہیے جو زی اجزا ہو تو اس ترکیبی ایمان کی طرف اشارہ ہے ہم کہتے ہیں حسن جو ہوتا ہے وہ غیر شے ہوتا ہے تو جو ہے حسن غیر و شے ہوتا ہے البتہ یہ ہے کہ وہ غیر شے جب اس شے سے متعلق ہو تو اس میں کیا ہے حسن زیادہ ہوتا ہے لیکن اصل میں حسن و شے غیر شے ہوتا ہے جیسے دیکھو یہ مسجد ہے نا تو مسجد عبارت تو کیا ہے در دیوار سے ہے لیکن اس میں جو شیشہ لگا ہے جو ٹینٹ ہوا ہے اس کا وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ یہ مسجد حسین ہے اگر یہ حسن نہ ہوتا تو اس مسجد کو مسجد کا کہا جاتا تھا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حسن جو ہے یہ متعلق رشے ہے لیکن جو زشے نہیں ہے کیا ہے ہر جو شے ہے ہاں اس شے سے اس چیز کی تزئین آتی ہے تو باب و حلا وطل اے حسن دوسری توجیہ یہ ہے کہ حسن بانے است الزاز ہے اور است کہتے ہیں لذت حاصل کرنا لذت اٹھانا کسی چیز سے تم کیا ہو لزت حاصل کرو باب و حلاوت ایمان وہ چیزیں جس سے ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے یہ تو باب کا مسئلہ بنا اور ترجمت الباب اس کا یہی ہے ایمان میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں ایمان کی حلاوت ذکر ہے حسن شہ ذکر ہے اور جس چیز میں حسن آتا ہے توضی اجزاء ہوتا ہے تو ایمان مرکب ہے ہم کہتے ہیں حسن غیر الشہ ہوتا ہے تو آمار جو ہیں وہ مزینہ ہیں اور داخلی نہیں ہیں خارجی ہیں اب حدیث پڑھیں تو اس کے بعد آپ کو حلاوت کا ترجمہ بتاؤں گا حلاوت ترجمہ تو حدیث تو آپ نے پڑھی ہے نا اب دیکھو محمد ابن المسنا کہتے ہیں کہ مجھے استاد عبد الوہاب سقفی نے یہ حدیث سنائی ہے وہ کہتے مجھے ایوب نے سنائی ہے وہ کہتے قلابہ نے سنائی ہے وہ کہتے انس صاحب نے سنائی ہے رضی اللہ عنہم ٹھیک ہے نا بتب سب سے رضی اللہ عنہم کہہ دیا آرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلا سن من کن نفی وجد حلاوت المان سلاسن مبتدا ہے اور منکنہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے نوی قید کے مطابق جو ہے نا موافقت اور مناسبت مبتدہ خبر میں ہونا چاہیے اور یہاں مناسبت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ سلاسن کا متعلق مقدر ہے سلاس و خالن سلاس و خسالن تین خسلتیں ہی ہیں من وہ شخصیت کن نفی جس میں یہ تین خسال موجود ہو وجدہ حلاوت المان تو وہ ان تین صفات سے اور تین خسلتوں سے ایمان کی حلاوت پائے گا ایمان کی حلاوت کو مخصوص کرے گا کیا تین خسلتیں ہیں خسال اور سلاسہ سلاس و خسال ان تین خسلتیں ہیں من وہ ذات کنفی ہے کن کی زمین سلاس کی طرف ہے کن نفی ہے جس میں خسال سلاسم موجود ہو وجدہ حالا وہ ایمان کا حسن پائے گا وہ ایمان کی لذت پالے گا اب وہ تین چیزیں کیا ہیں کون اللہ و رسول ہو کہ اللہ اس کا رسول احب الما سوا ہما محبوب ہو اس من کو نما سوا ہوما ہر اس مخلوق سے سوا جو اللہ اس کے رسول کے علاوہ ہو وہ ہے کہ اللہ و رسول تمام مخلوقات سے زمین و اسما و منفی سے ان کو کیا ہو محبوب ہو یہ ایک دوسری خصرت ہے کہ وہ حبل مر آ ایک انسان کسی شخص سے محبت کرتا ہو لا حبو لال اللہ للہ کی محبت نہ ہو مگر صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ ہی کے لیے تیسری خصرت یہ کہ ایک انسان برا جانتا ہو اود فل کفر کہ کفر کی طرف لوٹے کما یک جو جس طرح یہ ہے ان مکرو جانتا ہے کہ ڈالا جائے اس کو آگ میں اب پہلے بہ سے لفظی ہیں اس کے بعد اس حدیث ان اشیاء ثلاثہ کا تعلق الا و ترمان سے کیا ہے چلو اس ترتیب سے کرتے ہیں آگے سے ترتیب یہ ہے اس حدیث ثلاثہ کا ذکر ہے حصہ ثلاثہ کا ذکر ہے اور یہ ثلاثہ تو زی یہ اجزا ہیں اور جو چیز اجزا ہو تو مرکب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی ہے شیخ مولانا محمد یاہیا لام دراری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی اراد پھر ذکر کرنا یہاں پہ مقصود ترغیب ہے ان حسال کا کہ مؤمنوں ان تین حصلتوں کے حاصل کرنے کا شوق رکھو ان تین حصال کو حاصل کرو تو مقصد الحدیث ترغیب ہے حصول حسال ثلاث کا کہ یہ تین حصلتیں حاصل کرو ایک یہ کہ اللہ اور رسول سے تمہاری محبت کامل ہو جس کا مقابلہ کسی چیز سے بھی نہ ہو دوسری خصلت یہ ہے کہ کسی سے محبت کرو تو مقصد محبت رضا اللہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر و شرک سے اتنی کرا